بسم اللہ الرحمن الرحیم وحیم الحمد اللہ علیہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حمضرت مکتب حسر موجود تمام خبر کو اور باقی تمام سامعین خبر کی بات کی سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ درست باب الحج ہے نمبر بائیس ہے اور اس کتاب کا جو ہے پیج نمبر ایک سو پینتالیس اور دوسرا پیراگراف ہے اس میں جو ہے کفارات کے بارے میں ہیں محرم جو ہے حج کے احرام کے دوران جو ممنوع چیزوں کا اتکاؤ ہو جائے تو صورت میں اس پر کیا کیا کفرات وہ بیان کریں تو آپ فرماتے ہیں جس طرح آپ کا بھی تھوڑا بہت ذکر ہو چکا تھا ابھی آپ فرماتے ہیں وہ ابھی شاعر المحرمات المشکورتیں اور باقی تمام احرام کے دوران حرام چیزوں پہ جو شروع میں ذکر ہو چکے ہے چیزیں میرے قابل اس پہلے جو چودہ چیز کا ذکر ہو گیا تھا ابھی حلفید تو ان میں فدیہ دیا ہے وہ یہ متفاوی تن اور یہ فطیہ مختلف ہیں بن نسبت علامہ نسبت بے نسبت لاما حورما نسبت پہ اس چیز کے جو حرام کیا گیا ہے وہ بے نسبت علامہ فالا اور نسبت پہ اس شاخ جس نے یہ کام انجام دیا ہے جو ہاں جی کیا تھا انجام دیا اور طرح یا کرنے کو کہا جائے اس کو چھوڑ دیا ہاں جی تو مثلا جو مثلاً الشجر الکبیل منع تھا درخت کاٹ نہ کاٹے اور کوئی بڑا کا دکھا دکھاتا کرنے میں ہاں جی آ, کاٹنے میں شجر بڑے درخت کو اگر کوئی کاٹے آ, تو, تو اس میں ایک گائے بطور پھیا ہے ہاں جی دم ہے وہ پھر سویرے چھوٹے درخت کاٹیں تو شاہ تو ایک بکری ہے یا بکر بیڑ وغیرہ ہے والبا اور البتہ کوئی حرش نہیں ہے کوئی کفالا وغیرہ نہیں پھینیا والا بے کانٹے جو ہیں جو کانٹے دار چیزیں ہوتی ہیں ہاں جی ان کو اگر آپ کاٹیں تو اس پر کوئی حرس نہیں ہے جیسے آتے وغیرہ ہاں تو آپ کو چھپتے ہیں آپ کے لباس کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ راستے میں آئے آپ نے اس کو کاٹ دیا اس کو توڑ دیا تو اس پر کوئی حرص نہیں ہے ہمایو ناسب اور عید جیسا آہ نکانٹے جیسی اور دوسرے وہ چیزیں جو عیدی سے منحصر رکھتے ہیں فی لہذا ہے آپ کو تکلیف پہنچنے میں دوسرے جو ہے جنگلی گھاس وغیرہ یا جنگلی دارختان ہوتی ہے جو چپتا ہے ہاں جی اور آپ کے لباس کو جس کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کو جس نے آپ کو نقصان پہنچائے اسے کو کاٹ دیں تو حرت نہیں اس پر کافی نہیں واپس صحیح دل بر آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا شکار کے حوالے سے بھی بہت حساس ہے تو خوشی کا شکار ممنون مطلقاً مطلق ممنوع تھا تو حرمات وفد سید دل بر خوشی کا شکار کرنے کے میں کافال کیا ہے مایو کل الحم تو ان تو اس میں جو ہے آپ نے جانور جو دے گا جو کفار میں دے گا مایوقلم ان جانوروں میں سے کفارہ دے گا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے نی جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اس میں سے کفارہ دیں گے بس آپ کیسے دیں گے فت تو ان کا جزا اور سزا کا ہوگا مث ما قاتل منامن جیسے آپ نے قتل کیا ہے جانوروں میں سے اس اس جیسا آپ نے کفھارہ دینا میننامے دوسرا جو ہے حلال گوشت جو ہے جانوروں میں سے ہاں جی گوشت حلال گوشت جانوروں میں سے آپ نے اسی کے مثل اس جیسا آپ نے کفھارے میں دینا ہے پھر نام سے پس اس لیے جو شترمر اگر کوئی شکار کریں تو بدنۃن ایک اونٹ دینا ہے ہل پھر الواشی جنگلی گدا اگر شکار کریں اور بقر الواشی اور جنگلی گائے شکار کرے تو بقرعت تو اس میں ایک گائے کفارے کے طور پر فطے کے طور پر دینا ہے وہ فل غزال ہرن میں مازن ایک بکرا دینا ہے وہ فل ارنبی اور خرگوش شکار کرنے اناقن جو ہے ایک سالہ بکری کا بچہ ایک سالہ بکری کے بچہ جو ہے کفارے میں دینا ہے وہیل یاربو جنگلی چوہا اس کو شکار کرنے میں جفرت الفرا جونی 4 ماہ ہان جی بکرے کے چار ماہ بچہ دین ہے عما قتل المحرم ہوں اور اس وہ جانور جس نے جو شکار کیے ہاں جی جسے وہ شکار جسے محرم نے قتل کیا یعنی محرم نے اس کو شکار کر کے ولاؤ شرن ضبح کیا ہے کئی طریقے سے میں نے شید شکار میں سے محرم جس کو قتل کریں وہ تو وہ حرام تو وہ جانور حرام ہیں کل میں تتے بالکل مددار کی طرح یعنی محرم احرام کی حالت میں کسی بھی شکار کو ذبح نہیں کر سکتے فو خود نے شکار کیا ذبح کریں یا کوئی اور وہ اس کو بالکل ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں ہاتھ لگائیں گے اس نے ذبح کیا اس نے تیر پھینگا ہاں جی تو پھر آج کل گولی پھینگا تو وہ جانور حرام ہو جاتے ہیں نہ خود کھا سکتے ہیں نہ دوسرے لوگ کھا سکتے ہیں اور اس مقام پر ایک شبھا یہ ہو جاتے ہیں بھائی اس میں گھرما جنگلی گائے کیا نہیں جنگلی گدھے کے مقابلے میں گائے دے دو اچھا اور اسی طرح جو ہے خرگوش کے جو ہے اور اسی طرح خرگوش کے بدلے بھی خرگوش شکار کرے جنگلی جو صحرائی تو اس کے لیے ایک سالہ بکری کا بچہ جنگلی چوہا شکار کرے تو اس کو چار ماہ تو اسے کہیں ذہن میں یہ نہ آ جا جائے کہ یہ پھر تو یہ چیزیں حلال گوشت جانور ہوں گے نہیں حلال گوشت جانور نہیں ہے بس یہ بندہ شکار کرتے ہیں شوقیہ بھی شکار کر لیتے ہیں تو ان میں سے جو بھی جانور شکار کریں گے اسی کے برابر جو ہے کیونکہ یہ خرگوش ہو جنگلی چوہا ہو جنگلی گدھا ہو ان میں سے کوئی بھی جو ہے درندوں کے صف میں شامل نہیں ہے ہاں جی جو درندوں کے صف میں شامل نہیں ہے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے لیکن جو جانور درندوں کے ساتھ میں نہیں ہے اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے خطرہ نہیں ہے لیکن آپ نے اس کا ذبح کر دیا اور وہ خواہ حلال گوشت جانور ہے جیسے ہرن ہے اور دوسرے جیسے کبوتر ہے چکور ہے اس قسم کے جانور آپ نے شکار کیا ہاں جی مارخور وغیرہ یا آپ نے ایک ایسے جانور کو شکار کیا وہ حلال گوشت نہیں ہے گوشت تو اس کا حلال گوشت نہیں لیکن جو ہے وہ جو درندوں میں شامل نہیں تو اس میں بھی آپ کو کپھارہ دینا ہے. لیکن درندے ان کو آپ ذرا شکار کریں اس کو ماریں جس سے آپ کو خطرہ ہو اس پر آپ کو کوئی کھفارہ نہیں پھر فرماتے ہیں وہ ابھی جمیل وہ اس کے علاوہ تمام وحشی جانوروں میں بری پرندوں میں آپ دیکھیں نا تمام وحشی جانور تمام, تمام پرندے تو ہمارے لیے حلال نہیں ہیں نا اور میں سے محسوس کریں گے وحشی جانور اور جانور میں سے کچھ چمر لے حلال ہے پرندوں میں سے کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے سب تو حلال نہیں ہے لیکن عام عظمی طور پر ہمارے تمام واشی جانور اور پرندوں میں و نتائج ہیں ان کے چوزوں میں بچوں میں, میں اس کے کفارے میں یار جو علاقوں اس کو کتنا کفارہ دینے رجوع کریں گے دو عادل شاخ کی رجوع کریں گے یہ قیمت یا ان کی قیمت کرنے میں اور فیدیہ دہا اور اس فیدیا کرنے میں البتہ وہ لوگ جو چونکہ بازار میں جو ہے وہ عادل شاہ جو ہے جو جن کو بازار قیمت کا پتہ ہو ایسے شاید انادی جانوروں کی پرندوں کی قیمت کو پتہ ہو ان سے پوچھیں گے پھر اسی کی قیمت کو اور کریں گے لیکن لافیہ تو کوئی فدیہ کا فرح نہیں ہے پھر قتل سوائے البتہ قتل کرنے میں درندوں کو الموزیتی جو کہ نقصان پہنچاتے انسان کو موسم پہنچ جانے والے حملہ کرنے والے جن سے آپ کے خطرات ہیں درندے اس کو ضائع کرنے میں اس کو مار ڈالنے میں کوئی کفار نہیں اس کے علاوہ جو جرندوں میں نہیں آتا ہے اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں خطرہ نہیں ہے اس کو اگر آپ شکار کریں گے بولو حلال گوشت ہو حرام گوش ہو ہاں جی لیکن آپ اس پر آپ پر کفار ہے تزی بھی جیسے بڑھیا وغیرہ اس کے علاوہ جیسے شیر چیتا وغیرہ جتنے بھی جانور ہیں جو حرام گوشت ولاف قدل حشرات اور نہ آپ کو کوئی کفرہ ہے قتل کرنے میں ان کیڑے مکڑوں کا جو الموزیتیں جو آپ کو اذیت پہنچاتی ہیں نقصان پہنچاتی ہیں کل حتیں جیسے سام ولاقروی بچھو و الفارتی چوہا و الغراب کوحد عطیل چیل ہاں جی ولید چیل اور, اور برگوش پیسو ہاں جی گھروں میں ہوتی ہیں و مچھل و زمبور بھیڑ بیان سیر گا یہ سارے جو تھان کو نقصان پہنچانے والے چیزیں ہیں ان خوش یا اگر آپ کو ان حشرات سے خوف ہو ڈا مارنے کا آپ کو ڈسنے کا نقصان پہنچانے کا تو اس رحب میں آپ ان کو مار سکتے ہیں ویسے جس آپ کو کوئی خوف خطرہ نہیں ہے آپ اس کے تلاش میں جائیں اس کو ماریں وہ بھی صحیح نہیں یہاں پر لیکن آپ اپنے راستے سے گزار لیں لیکن یہ جانور وہاں پر ہیں اس کو خطرہ ہو ہاں جی ڈگ مارنے کا اور تو یا وہ حملہ اوور ہو جائیں تو ان کو مارنا پھر جائز ہے آگے وہ بھی قتل قملہ مارنا قتل کرنے میں یہ قملہ جوں ہاں کہتے شک رہتے ہیں جوں مارنے میں بھی فدیہ تو انفیدیہ ہے کتنا بھی کافی تعامل یعنی ایک مٹھی بھر کوئی کھانے کی چیز کھجور وغیرہ لےان لشتغالہ کیونکہ کی مشغول ہو جائے نا بکت لیا جوں وغیرہ کا کبھی قبھی خلت ہے قبھی کام ہے ناپسندیدہ کام ہے خصوصاً فی الاوقات شریف خصوصاً شریف اوقات میں جیسے آب کے عمل کے لیں ان مقدس مقامات پہ ایک مقدس عمل انجام دے رہے ہیں دوران میں آپ جنگ کر مارنے کے پیچھے پڑ جائیں تو یہ انتہائی قبی کام لہٰذا اس پر بھی کفارہ ہے اسی طرح وہ فل ٹڈی کو مارنے میں ولقراد چچڑے کو مارنے میں جانوروں میں ہم طور پر ہوتی ہے قراد آتیس کہتے ہیں ہاں جی بستی زبان سے رومبو بولتے ہیں اردو میں چھچڑے بولتے ہیں جانوروں میں جانوروں کے عام طرجے پر میں آتی ہیں، ان کو نقصان ان کو تکلیف دیتے ہیں اور انسان کو اگر ڈان یہ خوراک جو ہے کاٹی تو بہت تکلیف دیتے ہیں آپ کو دوائی کے کی استعمال کیے بغیر ٹھیک ہونا مشکل ہو جاتے ہیں کف و تامن جو ہے ایک مٹھی بار کھانا ان چیزوں کے کفرا ہے یا اوتمرتن یا ایک کھجور جو ہے کھجور کا ایک دانہ کفارے کے طور پر دے دیں ان چیزوں میں یہ بات ختم آگے وہ پھر ہے لمڑی کو ماننے کے سرت میں وہ ضبط اور گیدار کو ماننے کے سرج میں ان عادہ میں اگر ان دونوں کو شمار کر یا جامع مایو کر ان جانوروں میں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے یہ نہیں بولتے گوشت حلال ہے کچھ جو جانوروں کو لو گوشت لوگ کھاتے ہیں کچھ نہیں کھاتے اس حوالے سے یہاں حلال گوشت کی بات نہیں کریں کیونکہ اسلام میں کوئی بھی مثمان فرقہ ان دونوں کو حلال گوشت میں شامل نہیں ہو جاتے اس وجہ سے اگر ان کو گوشت کھانے والے جانوروں میں سے ان جانوروں شمار کیا جائے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے تو پھر اس کا کافرا ف ناکن ہاں جی اور شاقن ایک سالہ بکری کا بچہ شاتن مکمل میں مکمل ایک بکری جو عمر پورا ہو چکے وہ نہ دور اگر دونوں کو شمار کیا مینا نے یہ درندوں میں سے موضیحتی نقصان پہنچانے والی تو فلاں فجیا دلہ عمر تو اس میں کوئی فضا نہیں ہے تو شاید اس میں جو ہے درندوں کے اقسام میں اختلاف ہوگا کوئی اس کو ہاں جی درندوں میں شامل کرتا کوئی درندوں میں شامل نہ کرتا تو درندوں میں شامل کرنے کی صورت میں ہاں جی درندوں کو قوم ہو اس پر کا کافرہ نہیں ہوگا اگر درندوں میں شامل نہ کریں دوسرے جانوروں میں شامل کریں واقسی جانور ہیں لیکن درندوں میں شامل نہ کریں تو پھر جو ہے اس پہ کفارہ ہوگا ہاں جی بارہ جو ہے لومڑی اور گیدار جو ہے یہ انسانوں پر تو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کرتے ہیں لیکن دوسرے چھوٹے جانوروں کو جیسے مرغی وغیرہ ہے بیل بکڑی کے چھوٹے بچے ہیں ان کو تو شکار کر لیتے ہیں کیونکہ چھوٹے بچے وغیرہ ہو تو ان پر بھی حملہ کر لیں لیکن بڑے لوگوں کے ساتھ یہ ہاں جی حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کرتے ہیں. ولا یا جو اور جائز نہیں وہ شاید جو ہے اس کے احرام میں ہے اس کے لیے آئت ار رضا کی وہ متعارث ہو جائیں پیچھے پڑ جائیں لل جنگلی, جنگلی جو وحشی جانوروں کا وحشی واحشی جانوروں کا جو ہے وہ کسی صورت میں بھی ان کے پیچھے نواز وحشی جانور جو جنگلی جانور ہیں وہ خواہش بھی جو حلال گوشت ہو حرام گوشت ہو ہاں جی آپ نے احرام کی حالت میں ان کو کوئی چھیچھاڑ نہیں کرنا ہم نے ان کو کوئی قسم کی شکار نہیں کرنا ہے ان کو بند نہیں کرنا ہے کسی کو دکھانا نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرنا بالکل ان سے متعارف نہیں ہونا ہے وہ نستاانستن اگر چیز کہتے ہیں یہ واشی جانور جو ہے جو مانوس جانور بن بھی جائیں یعنی وہ واشی جانور کو ایک ہرن کو اپنے گھر میں پال لیا مثلاً ہاں جی تو اس رض میں بھی یہ واشی جانوروں میں شامل ہے جنگلی جانوروں میں شامل ہے ہاں جی پہاڑوں میں رہنے والے جنگل میں شامل ہے لہٰذا یہ آپ کے ان سے پیدا کرنے کے باوجود بھی اس کو آپ نہیں مار سکتے ہیں حاجی محرم اس کو نہیں مار سکتے البتہ جو ہے باقی جو پالتو جانور ہے اس کو ذبح کرنے میں حاجی کو کوئی حارض نہیں وال بادشاہ کوئی حرض نہیں بے ضافی اون حاجی اونٹ ذبح کرنے میں جو کہ پالتو جانور ہے و بقر گائے وغن میں بیل بکریاں مرغی ول بتی بطخ بت بط بطخ بوتے وغیرہ اس کا دوسرا من نل دوسرے آہلی جانور پالتو جانور اہلی نے پالتو جانوروں کو زور خانے میں احرام کی حالت میں بھی کوئی حرج نہیں کافرا نہیں لیکن جو واشی جانور ہے شہرائی جانور ہیں والے جانور ہے پالتو نہیں ہیں وہ آگاہ کے ابھی آپ نے جانور کو پکڑ کے لا کے کوئی عرصہ پال کے رکھا تو اس سے وہ ہم سے مانوس ہو گیا تو اس کو بھی نہیں مار سکتے اس طرح ابھی امر برع سے پالتو جانور جو ہے وہ ہاں پالتو جانور گائے وغیرہ یہ ان کوئی بھی آپ جو اہلی جرمینہ اہلی عالمی کو آپ ذبح کر سکتے ہیں وشت اعظم اگرچہ یہ پالتو جانور بہت سی شکلیں اختیار کر لیں یہ ہوتی ہیں جیسے گاؤں میں جو ہے نا بیڑ بکریاں جب چہرے گرمیوں میں پہاڑوں پہ چھرانے کے لیے لے جاتا ہے تو وہ کبھی جو ہے نا ایک ایسے جگہ پر جاتے ہیں وہاں ہم نہیں جا سکتے ہیں وہ راستہ بہت ہیں وہ جانور کے بکری ہو بیل وہاں پہنچ جاتا ہے وہ خوش حرصہ وہاں ہم سے دور رہنے کے بعد اگر وہ اس جانور کو بکری کو بیڑ کو منڈا وارا کو انسان نظر آئے وہ باغ جاتا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آتے تو واسی جانور کی شکل اختیار کر لیتے ہیں سات فرمائش کیونکہ ان کے اصل جو ہے بیڑ بکری والا یہ جو ہے یا گائے والا یہ ان کے اصل جو ہے پالتو ہے لہٰذا ابھی کچھ چار جو ہے وہ ہمارے ہم سے دور رہنے کی وجہ سے پالتو جنگلی جانور کی شکل اختیار کیا انسان دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں تو یہ اس کو ذبح کر سکتے ہیں اس کو شکار بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اس کے اصل پالتو ہے لہٰذا جو جانور اصل میں پالتو ہے غلام ابھی واشی شکل اختیار کر چکا اس کو ذبح کر سکتے ہیں لیکن جو جانور اصل میں جو, جو ہے واشی جانور ہو وہ اگر مانوس ہو بھی جائیں گھر میں آپ پال بھی لیں پھر بھی ہر شکار احرام کی حالت میں اس کو آپ ذبح نہیں کر سکتے کریں گے تو وہ مردار ہو جائے گا تو اس کے درجے ہیں یہیں ہی پر اتفاق کرتے ہیں